را آیات الكتاب حکیم الف لام را. یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حکمت سے بھری ہوئی ہے کن لیا جب ان ن سو بشر مس بشر لم انسند ان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 کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے جلخم اجل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 او قاعدا او قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون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 لکھنل مبلی خمل رسول بل بہین کا نولی مینو کدالی کا نجل کو مل مجرمی اور ہم نے تم سے پہلے کئی قوموں کو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 نلی انل مل کول میو اندو می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 یقین رکھو کہ مجرم لوگ فلاح نہیں پاتے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ, وَيَقُولُونَ هَا أُولَاءِ شُفَعَانِ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 وجرين بهم بريح طيبة بِهَا نہین بریہوں پئی بھوی ہوں عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا پوی پب داؤ مخلین داؤلہ مخلس نیل نکن مینشکری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 هم يبغون في الأرض بغير الحق. يا نف الناس انما یو على انفسكم متاع چل الدنيا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 کختلین ارب نول اذا اخذت الارض زخرفها زح وظن اهلها اہل ہیں ان ہوں کو درون لمر لنؤ نہ فجال نہ ججال سوئن کلنت نلس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 مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمِ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ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 وَيَوْمَ من شرح اوی نشم کن کم تم اشورک اکم فضل نئی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 اور تمہارے درمیان اللہ گواہ بننے کے لیے کافی ہے کہ ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ هنالک تبلو کل نفسم ما اسلفت وردو الی اللہ مولاہم الحق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 شرخم میں خل قسوم میں یو آئی دوں اہ ہوں دل خل قسم میں یو آئی دوں فن میں کہو کہ جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہو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 مئی دیل شکو لو یح دیلیل شکو اصمدی شک احکو اتر لی ل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 خوب جانتا ہے اوبوں کے فلی عملی و رکم آمل کم البری اون میم املوں ان بری املوں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 چاہے انہیں کچھ بھی سجھائی نہ دیتا ہو سولی مقیقت <يَظْلِمُون> یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا لیکن انسان ہیں جو خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں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 أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لِكُلِّ بر نفان شلا مجن ادل فَلَا یسترون سات وَلَا پودیم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 وَأَسَرُ النَّدَامَتَ لَمَّا رَأَوُوا الْعَذَابِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطُ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ اور جس جس شخص نے ظلم کا ارتکاب کیا ہے اگر اس کے پاس روح زمین کی ساری دولت بھی ہوگی تو وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے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 اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے وم چکن فی شنی تمہن قرآن الملون من عمل الم شہدن از توفی بونفی والبر فی کبھی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 الین امنو کنویتو یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیے رہے لہو ملبشر فلحیتی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 الم ف میو میل دین یو نی دون شوق یت نل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 متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعہم ثم نذیقہم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون ان کے لیے بس دنیا میں تھوڑا سا مزہ ہے پھر ہمارے پاس ہی انہیں لوٹ کر آنا ہے پھر کفر کا جو رویہ انہوں نے اپنا رکھا تھا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 امر کم اشور کے اکم سم امر کم عل کم کم سم مقبو سل تم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 قبل نو نطبع على قلوب مدد اس کے بعد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 بھلا کیا یہ جادو ہے حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پایا کرتے او انا اجتنا لتلفتنا مما وجدنا عليه ابانا وتكون لكم الكبريا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 ما, جاء قال لهم مَا أَنتُم ملکوم چنانچہ جب جادوگر آ گئے تو موسا نے ان سے کہا پھینکو جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے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 جحمتی بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اور اپنی رحمت سے ہمیں کافر قوم سے نجات دے دیجئے اوہ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 رَبَّنَ طُمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمِ اور موسیٰ نے کہا اے ہمارے پروردگار آپ نے فیرعون اور اس کے سرداروں کو دنیاوی زندگی میں بڑی سجدھج اور مال و دولت بخشی ہے اے ہمارے پروردگار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 ہرگز نہ چلنا جو حقیقت سے ناواقف ہیں واقف ہیں بنی اسرو ایل بحرو فرون بہ د ات ادو لم تلح لمن بھنو اسر عل و نم مسلیم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 فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ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 اور اگر اللہ چاہتا تو روع زمین پر بسنے والے سب کے سب ایمان لے اتے تو کیا تم لوگوں پر زبردستی کرو گے تاکہ وہ سب مومن بن جائیں وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون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 اللہ بھی بری فلا شل ہوں اللہ ہوں خیر فل بِهِ فلی یوس بوبی میں وَهُوَ الغفور رحی